آنے نہ بھاری ہو پچ روٹی شاہ یا اینا الحمدللہ رب العالمین الصلاه والسلام علی سید المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم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 ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا یا <تصفيق> ایوہ الذین آمنوا استعین بصبر والصلاح اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استثقہ و سولا حاجت داخل ہے ہمار سوابری بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے قطر اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو شان نزول یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازر ہوئی لوگ شہداء کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلاہ بلکہ وہ زندہ ہے ہاں تمہیں خبر نہیں موت کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے ان کی ارواہ پر رزق پیش کیے جاتے ہیں انہیں راحتیں دی جاتی ہیں ان کے عمل جاری رہتے ہیں اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے حری شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں مسئلہ اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں شہید وہ مسلمان مکلف ظاہر ہیں جو تیز ہتھیار سے ظلمن مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو یا مارکا جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی اس پر دنیا میں یہ احکام ہیں کہ نہ اس کو غسل دیا جائے نہ کفن اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے اسی حالت میں دفن کیا جائے آخرت میں شہید کا بڑا رتبہ ہے بعض شہادہ وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا طلد علم سفر حج فرض راہ خدا ازل میں مرنے والا اور نفاس میں مرنے والی عورت اور پیٹ کے مرض اور تعاون اور ذات الجم اور سل میں اور جمعے کے روز مرنے والے وغیرہ یہ حضرات بھی شعدہ کی فہرست میں شامل ہوں گے مینل اموالی مینل امولی اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے آزمائی سے فرما بردار و نافرمان کا حال ظاہر کرنا مراد ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر بھوک سے رمضان کے روزے مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا اور جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے موتیں ہونا پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یار پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا کرتے ہیں، ہاں یار فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا کرتے ہیں اس نے تیری ہم کی اور انجن پڑا فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو حکمت مصیبت کے پیش آنے سے قبل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 وکو اطلاع غیبی خبر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاوضہ ہے اور ایک حکمت یہ ہے کہ منافقین کے قدم ابتلا کی خبر سے اکھڑ جائے اور مومنو منافق میں امتیاز ہو جائے وَبَنشِرِ قالوا راجعون اور خوشخبری سنا ان صابر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہے اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے حدیث شریف میں ہے کہ وقت مصیبت پڑھنا رحمت اللہی کا سبب ہوتا ہے یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی کفارۂ گناہ بنا دیتا ہے رحم و الادو یہ لوگ ہے جن پر ان کے رب کی درودے ہیں اور رحمت اور یہی لوگ راہ پر ہیں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 صلیات و السلام علیک یا سید یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المسلمین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان وجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام السلام یا رسول اللہ نہل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 لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی براکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درد پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے اس سے غفار کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صفیان صوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو حضرت سیدنا شیخ عبد شاعرانی قد سر رحم نورانی فرماتے ہیں اپنی غیبت کرنے والے پر مشتعل یعنی غصے ہونا مناسب نہیں اس سے تو تمہیں محبت کرنی چاہیے کہ اس کے غیبت کرنے کی وجہ سے تمہیں ثواب حاصل ہو رہا ہے اگرچہ اس نے اس بات کا ارادہ نہیں کیا مزید فرماتے ہیں جو شخص اس آدمی پر غصہ کرے جس کے نیکیاں اپنے ہاتھ آ رہی ہیں وہ بے وقوف ہے البتہ کسی شرعی وجہ سے غذب ناک ہونا سہی ہے سبحان اللہ حضونا شیخ عبد الوہا شاہ رانی قدر نورانی نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے آپ رحمت اللہ تعالی علی کے ارشاد گرامی سے ہمیں یہ بھی درس مل رہا ہے کہ اگر غیبت کرنے والے کے ساتھ جوابی کاروائی کی گئی تو نفرت کی دیوار مزید پختہ ہو جائے گی فساد بڑھے گا اور اگر اس کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ عزوجل اللہ وہ غیبت ہی سے باز آ جائے گا داود اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالہ ناچاکیوں کا علاج صفحہ 22 تا 23 پر ہے کہ یہ اصول یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں پانی سے پاک کیا جاتا ہے لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی بھرا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کے مثبت نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ ضرور ٹھنڈا ہوگا واللہ ہی عزوجل وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے اور برائی کو کو سے سے ٹالتے ہیں برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی ترغیب کے ضمن میں پارہ چوبیس سورہ حامیم سجدہ کی چونتیسویں آیت کریمہ میں ارشاد ہے ترجمہ کنزر ایمان اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گھیرا دوست چشمے کرم ہو ایسی کہ مٹ جائے ہر خطا کوئی گناہ مجھ سے نہ شیطان کرا سکے سیدنا بکر مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے یعنی سب کی پولے کھولتا اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے تو جان لو کہ وہ اللہ از کا دشمن ہے اور اللہ جبار ازل کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے تو اسلامی بھائیوں کی غیبت کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں مگر جب سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے اور ان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تاریک الدنیا یعنی گوشہ نشین ہو گئے تو حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاضر خدمت ہو کر کہا تاریک الدنیا ہونے سے مخلوق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و وبرکا سے محروم ہو گئی ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل دو آشار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی وفا کسی جانے والے تل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغض اور کینے کے بچیوں سے لبریز ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ, تعالی اللہ لوگوں کی منافقت والی روش سے تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف فرما ہو گئے اس پاکیزہ دور میں بھی یہ صورتحال ہونے لگی تھی تو اب تو جو حال ہے بے حال ہے اس کا کس سے شکوا کیجئے آہ آج کل تو اکثر لوگوں کا حال ہی عجیب ہو گیا ہے جب باہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں اور خوب حال احوال پوچھتے ہیں ہر طرح کی خاطرداری اور خوب مہمانداری کرتے ہیں کبھی ٹھنڈی بوتل پلا کر نہ کرتے ہیں تو کبھی چائے پلا کر پان گٹکے سے منہ لال کرتے ہیں بظاہر ہس ہس کر خوش کلامی وکیل و کرتے ہیں مگر اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض و ملال رکھتے ہیں اسی لیے تو ملنے والے جو ہی جدا ہوتے ہیں ان کی بتیں شروع کر دیتے ہیں ان کے بیان کر کے ہنستے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے فلاں ویسا ہے فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے ہمیشہ بن تھن کر پھرتا ہے اور فلاں شخص کی چال کیسی عجیب ہے کہ دیکھ کر ہنسی آتی ہے اور فلاں شخص کتنا بے حایا ہے کہ اس کی باتوں کو بیان کرنے ہی سے ہم کو شرم آتی ہے اور فلاں شخص مغرور معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے باتیں بہت کم کرتا ہے اور فلاں شخص بے وقوف ہے لوگوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رکھتا اور فلاں شخص عجیب مسخرہ ہے کہ گویا ہی جڑا ہو فلاں بہت شرارتی ہے فلاں میرے پیسے کھا گیا ہے ارے تو پکا چار سو بیس ہے غیبت و چغلی کی آفت سے بچے یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبت المدینہ کے متبوعہ تین سو بائیس مشتمل کتاب بہر شریعت صفحہ سولہ پر ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آڑ دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو بننے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا میٹھی میٹھے استائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا جب کوئی مسلمان کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اب اس گناہ کے بارے میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے اس زمن میں حیرت سیدنا شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حیرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اقل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس کے اس کے گناہ کی وجہ سے شرم نہ دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو کیونکہ میں نے ایک بار کسی کو یعنی کسی کو توبہ کے باوجود اس کے گناہ کے سبب آر دلائی یعنی شرمندہ کیا تو بیس سال کے بعد میں خود اس گناہ میں مبتلا کیا گیا الحمد عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثر سنتی سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے شہر اور ملکوں میں ہونے والے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 ان شاء اللہ عز وجل الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلين یا رب مصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطوفیل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عزا درس درز کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا یا اللہ عزاجل ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عزا وجل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس سے کامت نصیب فرما یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گمد خزرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آزو ہر بے سو مجبور کی ان اللہ یو سلبی الذین سلیم و علیہ و تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدل الجود والکرم والی و بارک و سلم صلاة و یا رسول اللہ یا الہی رحم فرما مصطفاکہ واسطے یا رسول سول لا کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل شہ مشکل خوشا کے واسطے کل رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے ساد پکا تداد کل اس لام کے بےغذب راضی ہو کابل اور رضا کے واسطے ماروفوں سری ماروف دے وے خود سری جلد حق میں گنجنے دیوا صفا کے واسطے بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتو سے مچا ایک کارک عبد واحد خد کے واسطے بل فرح سد کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و ساعد بل حسن اور بے کے واسطے قادری کر قادری رکھ پادری یو میں اٹھا قدر عبد دل رت ماں کے واسطے آس نون رزق حسن بندے رزاق ختاج ہسویا کے واسطے نسروی صالح کا سد خا منصور سورت دے حیاتے محے جا فضا کے واسطے تورے عرفانو لو و علو سنو بہاد علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے بے ابراہی مجھ پر نار غم غنگلزار کر بھیک دے اری بادشاہ کے واسطے خانے دل کو دیا نے رو ماں کو جما شہ دیا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فون سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عش کی عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق ہم دشوا کے واسطے دل کو اچھا تل کو سترا جار کو پھر ڈور کر اچھے پیارے شمشید بدر الا کے واسطے دو جہاں میں میں آلے رسول لاہ کر حضرت آلے رسول مقتدہ کے واسطے کل عطا احمد رضا احمد مسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے فردیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا شہزیا دیا دینی پیرے باسفا کے واسطے آینی وس دنیا سلام بے سلام پودری اب دوسلام اب دیر رضا کے عشق احمد میں عطا کر چشمے تر سو دے یا خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے صدفہ علم آیا کر علم و عمل افو علم آفیت اس بے ربا کے واسطے آمین امین, آمین نبیل بجائے صلی اللہ تعالی علی خوبصور سب نا ماندے نا بھاری ہوں سچ روشا یا انشاء